السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے اچھلتے کوتے چمکتے دمکتے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھی کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اسی لیے تو مجھے آپ سب بہت اچھے لگتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی سچی کہانی جس کا عنوان ہے سچائی کی جیت سچ تو جیتتا ہی ہے نا سنتے ہیں یہاں کیسے جیتا اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے کاندھلا ہندوستان کے صوبے یو پی کا ایک مشہور قصبہ ہے تیرویں صدی ہجری کا ذکر ہے کہ کاندھلا کے مسلمانوں نے جامع مسجد کی تعمیر شروع کی مسجد کے قریب ایک خالی زمین کا ٹکڑا تھا مسلمانوں نے یہ کہہ کر کہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اس کو مسجد میں شامل کرنا چاہا لیکن کاندھلا کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روک دیا وہ کہتے تھے کہ زمین کا یہ ٹکڑا قریب کے ایک پرانے مندر کا حصہ ہے اس لیے مسلمان اس کو مسجد میں شامل نہیں کر سکتے جب دونوں قوموں میں جھگڑا بہت بڑھ گیا تو معاملہ عدالت تک پہنچا اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی اور عدالت کا حاکم ایک انگریز تھا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان اور ہندو برے صغیر میں ہندوستان میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے مقدمہ کافی عرصہ اس کے ذات میں چلتا رہا اور دونوں قوموں نے اپنے آپ کو زمین کے ٹکڑے کا مالک ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا مسلمان کہتے تھے یہ ٹکڑا جو کہ مسجد کے قریب ہے اس لیے اس کے اوپر مسجد ہی تعمیر ہوگی ہندو کہتے تھے کہ یہ ٹکڑا پرانے مندر کا حصہ ہے اس لیے مسجد اس کے اوپر کسی صورت نہیں تعمیر کی جا سکتی حاکم کہ یعنی جج کسی نتیجے پر نہ پہنچا آخر اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے نمائندوں کو الگ الگ بلا بھیجا جب مسلمان نمائندے آ گئے تو حاکم نے ان سے کہا hm, کیا تم کوئی ایسا ہندو میرے سامنے پیش کر سکتے ہو جو یہ گواہی دے کہ زمین کے ٹکڑے کے مالک مسلمان ہیں اگر تم کوئی ایسا ہندو میرے سامنے لاؤ تو میں اس کی گواہی پر زمین تمہیں دے دوں گا مسلمان نمائندوں نے کہا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کوئی ایسا ہندو آپ کے سامنے پیش کرے جو مسلمانوں کے حق میں گواہی دے یہ تو مذہب کا معاملہ ہے کوئی ہندو کبھی اپنی قوم کے خلاف گواہی نہیں دے گا ہم تو ایسا نہیں کر سکتے اس کے بعد جب ہندوؤں کے نمائندے حاکم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کیا تم کوئی ایسا مسلمان لا سکتے ہو جو یہ گواہی دے کہ زمین کے ٹکڑا مندر کا حصہ ہے اگر تم کوئی ایسا مسلمان گواہ پیش کر دو تو میں اس کے بیان پر زمین کا فیصلہ تمہارے حق میں کر دوں گا ہندو نمائندے کچھ دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر انہوں نے حاکم سے کہا جناب یہ مقدمہ قومی عزت کا معاملہ بن گیا ہے اس لیے ہمیں کسی مسلمان سے ہی امید نہیں کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دے لیکن ہماری بستی میں ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جو کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے اگر آپ ان کا بیان لے سکیں تو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا ہندوؤں نے حاکم کے پوچھنے پر بتایا کہ ان بزرگ کا نام مولا محمود بخش ہے اور وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں حاکم نے مولانا محمود بخش کو بلانے کے لیے اپنا آدمی بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کبھی انگریز کا منہ نہ دیکھوں گا حاکم نے دوبارہ اسی چپراسی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مہربانی کر کے ضرور تشریف لائیں کیونکہ آپ ہی کے بیان پر ایک پرانے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن میں خدا کا یہ حکم ہے کہ کسی معاملے میں کسی کے پاس گواہی ہو تو اسے پیش کرے اور ہرگز نہ چھپائے رہی آپ کی یہ بات کہ آپ انگریز کا منہ نہیں دیکھیں گے تو میں یا کوئی دوسرا انگریز ہرگز آپ کے سامنے نہیں آئے گا آپ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنا بیان دیجئے گا یہ پیغام ملنے کے بعد مولانا محمود بخش عدالت میں جانے کے لیے مان گئے اور مقررہ تاریخ کو عدالت کے باہر پہنچ گئے سینکڑوں ہندو اور مسلمان بھی مولانا کا بیان اور عدالت کا فیصلہ سننے کے لیے پہنچ گئے انگریز حاکم ایک خیمے کے اندر بیٹھ گیا اور مولانا اس کے باہر کھڑے ہو گئے حاکم نے اونچی آواز سے پوچھا مولانا محمود بخش صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں اور مدت سے اس قصبے میں رہتے ہیں یہ بتائیے کہ جھگڑے والی زمین ہندو کی ہے یا مسلمانوں کی مولانا نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں ان کا بیان سن کر حاکم نے مقدمے کا فیصلہ فورن ہندوؤں کے حق میں کر دیا وہ بہت خوش ہوا اور اس زمین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مندر کی بنیاد رکھ دی دوسری طرف مسلمانوں کو زمین ہاتھ سے نکل جانے کا بہت صدمہ ہوا ان میں سے اکثر کی زبان سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے مولانا صاحب نے مسلمانوں کو غیروں کے سامنے ذلیل کر دیا مگر کاندھلا کے مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ وہ زمین کا مقدمہ ہار گئے تھے لیکن اسلام اپنا مقدمہ جیت گیا تھا مولانا محمود بخش کی سچائی کا بہت سے ہندوؤں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ اس دین کے بارے میں سوچنے لگے جس نے مولانا کے اندر اتنی جرت اور طاقت پیدا کی کہ انہوں نے اپنی قوم کی ناجائز حمایت نہیں کی اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق سچی گواہی دی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مولانا اپنے دین کے عالم اور پکے مسلمان ہیں جب کہ دوسرے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں نہ ان کی زندگی پر نہ کسی ہندو اس سے کوئی اثر ہو سکتا تھا اور نہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہو سکتا تھا مولانا کی پرہیزگاری اور سچائی کو دیکھ کر ہندو پہلے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہیں گواہی کے لیے مولانا کا نام تجویز کیا پھر بھی انہیں ڈرتا کہ شاید اس معاملے میں وہ سچ کو چھپا دیں مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس سچے مسلمان نے جھوٹ نہیں کہا اور جو حقیقت تھی کسی ڈر کے بغیر بیان کر دی تو ان کے دل میں خود بخود اس دین کی طرف کشش پیدا ہوئی چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں کاندھلا کے کئی ہندو خاندان مولانا محمود بخش کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے مولانا محمود بخش نے بارہ سو اٹھاون ہجری میں وفات پائی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہم میں بھی ایسی ہی جرد بہادری اور سچ کی محبت پیدا کر دے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجئے اللہ حافظ